پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر چلائیں کہ وہ سائمن سے کھیلیں اس کے ساتھ اپ کھڑے ہو گئے سائمن سے کہا شراب پیو, شراب شروع کر دی نے کہا ناچو ناچنا شروع کر دیا نہیں ہم بندر نہیں ہیں ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ سے ڈریں گے بس ہم کیوں لوگوں کی بات مانے ہر مومنٹ کے اندر اتنا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ نو کہو نہیں کرنا ہم کو اور یہ جو آپ کے لہجے کا اعتماد ہوگا آپ کی باڈی لینگویج ہوگی آپ کے اندر جو اپنے رب کے ساتھ تعلق نے جو چیز اور جو نور آپ کے اندر پیدا کیا ہوگا وہ ان برے کام کرنے والوں کو دو منٹ کے لیے تو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ آلہ ہم ہیں یا آلہ یہ اعلی شراب پینے والے ہیں یا اعلی شراب چھوڑنے والے ہیں یقیناً آلہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کا کہنا مانے گوڈ کانشس متقی لوگ اسی کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے اتی اللہ و اتی رسول اور اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی وحدرو اور باز آ جاؤ پائن طلع تم پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تم کہتے ہو ہم بڑا مشکل ہے کیا کریں جس سوشل پوزیشن میں ہمارے ہسبینڈ ہیں ہم تو بڑے مجبور ہیں ٹھیک ہے مو موڑ لیتے ہو تو ٹھیک ہے انا مالا رسول گل مبین تو جان لو ہمارے رسول پر تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تم جانو تمہارا رب جانے اور تم جانو تمہارا انجام اب جب شراب کی حرمت پر بات ہو گئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں اس زمانے میں خیال پیدا ہوا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی ان کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ انتقال کر گئے اب ظاہر ہے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی صحابہ پیا کرتے تھے حرام نہیں تھی مکے کا اور مدینے کا اربوں کا نوم تھا وہ ڈرنک کیا کرتے تھے اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ ان کا انجام کیا ہوگا اطمینان دلایا جا رہا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی اب جو زندہ ہیں اور جنہوں نے پیا جن کے پیٹوں میں ابھی شراب موجود ہے ان کے بارے میں بھی اطمینان دلایا یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانیں پھر تقوی کی روش اختیار کریں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے تقوی کی روش اختیار کریں اور احسان کے درجے پر پہنچے اللہ تو موسنوں سے محبت فرماتا ہے تقوا انسان کے دل میں ہوتا ہے گوڈ کانشیسنیس جس کی ہم نے بات کی ایک عام انسان بچارہ وہ اپنے آپ کو دوسرے عام انسان کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے اس کا سارا معیار اپنے بارے میں اس کا سارا اوپینین ساری رائے اپنے بارے میں اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں خوش ہو جاتا ہے لوگ برا سمجھتے ہیں اداس ہو جاتا ہے جبکہ متقی اس طرح اپنے آپ کو ٹرامے کے اندر نہیں ڈالتا ہر وقت کہ وہ سب کی شکلیں ہی دیکھتا رہے کہ کون مجھ کو اچھا یا کون مجھے برا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ کیفیت اس کے دل کے اپنے اندر ہوتی ہے تقوی کی جڑ جتنی گہری ہوگی اعمال اتنے ہی خوبصورت ہوں گے اتنا ہی ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی عمل پختہ ہوگا اتنا ہی عمل حسین ہوگا سمجھی کہ تقوی وہ ڈرائیونگ اسپرٹ ہے جو انسان کو اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر اٹھاتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ انسان احسان کی روش اختیار کر لیتا ہے احسان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے جبری علیہ السلام ایک دفعہ انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی انل اسلام اخبرنی انل ایمان اخبرنی انل احسان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں احسان کے بارے میں تو آپ نے احسان کے بارے میں کہ, تراہو فعلم تراہو کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے کتنا لطف ہے نا کہ اللہ سامنے ہو اور ہم اللہ کو پوج رہے ہوں اور سجدے کر رہے ہوں اور اسے قدموں میں سر رکھ رہے ہوں تو یہ کیفیت اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے یہ نہیں لگتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی جیسے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے نوکر کام کرتے ہیں کچھ یہاں سے چھوڑ دیا کچھ یہاں سے ڈنڈی مر دی اور ایک ہوتا ہے جب آپ ان کے سر پر کھڑے ہو کے کام کروا رہی ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں ان کے کام کی کوالٹی کتنی امپروو ہو جاتی ہے کتنی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ کہ ہم جس کے غلام ہیں جس کے بندے ہیں وہ دیکھ رہا ہے ہر پل سمیع ہے اور علیم ہے دیکھنے والا ہے تو بس خوبصورتی اس کے عمل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے آپ دیکھیں تقوا لگتا ہے نا کہ جیسے کہ کوئی دولت ہے جو انسان کے ہاتھ آ رہی ہے ایک انسان ہے مثال کے طور پہ کماتا ہے دس ہزار روپے ٹین اس کی کمائی ہے اسی حساب سے اس کا کھانا ہوگا اسی حساب سے گھر کا فرنیچر ہوگا اسی حساب سے لباس ہوگا اچھا لگتا ہے ٹھیک لگتا ہے اسی حساب سے بچے اسکولوں میں جا رہے ہوں گے پھر کیا ہوتا ہے ترقی ہو گئی اب تنخواہ جو ہے وہ بڑھ کر روپے ہو گئی اب کیا ہوگا کہ کل تک جو فرنیچر اچھا لگ رہا تھا جو لباس اچھا لگ رہا تھا جو بچے کا سکول اچھا لگ رہا تھا اب اچھا نہیں لگے گا کیا ڈفرنس ہو گیا پیسہ زیادہ آ گیا اب زیادہ بہتر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ایمان کا بالکل یہی ہے جب انسان ایمان کے کم درجے پر ہوتا ہے تو معمولی معمولی امال بھی بہت اچھے لگتے ہیں کہ چلو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر رہے ہیں لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے ایٹ لیسٹ اتنا تو کر رہے ہیں یہ خیال آتا ہے پھر جب تقویٰ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایمان کی دولت بڑھی اب وہ معمولی سی نماز وہ معمولی سا روزہ وہ معمولی سی نیکیاں اچھی نہیں لگتی دل چاہتا ہے کہ زیادہ بہتر کوالٹی کی نماز ہو زیادہ اچھی کوالٹی کا روزہ ہو تو اس کے بعد امال کے اندر نکھار آتا ہے پھر امیجن کیجئے وہ پچاس ہزار جو تنخواہ تھی اس کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ہو گئی اب وہ جو ففٹی تنخواہ پر اس نے فرنیچر خریدا تھا یا اپنے بچوں کو جس اسکول میں ڈالا تھا یا جو لباس پہنتا تھا اب اس کو وہ نہیں اچھا لگے گا اب کہے گا اچھا ہونا چاہیے تو وہی ہے احسنوں اور اوپر ہوئے اور تخوا کی دولت آئی اور عمل کے اندر نکھار اور عمل میں خوبصورتی او اللہ یو ہے اللہ تو محسنوں کو بہت پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے ہم دنیا کے لیے آپ دیکھیے کتنا کچھ حسن اختیار کرتے ہیں نا کیسے اپنے کھانوں کو سجاتے ہیں کیسے اپنے لباس کو سجاتے ہیں کیسے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں ضرور سجائیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب عارضی ہے آپ نے کھانا سجایا وہاں لوگوں نے کھا پی کر برابر کر دیا ختم کدھر گیا وہ آپ کا ہرا دھنیا اور وہ ٹماٹر کی ڈیکوریشن کچھ نہیں پتا اسی طرح لباس لیکن جب اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو سجاتا ہے تو یہ ایسی دائمی سجاوٹ ہے جو قبر تک ساتھ جائے گی اور اس سجاوٹ کے ساتھ اس حسن کے ساتھ پھر قیامت کے دن بھی اٹھیں گے میدان حشر میں بھی جمع ہوں گے اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے لیے انسان بہت خوبصورت بننا چاہتا ہے جن کو اپنے رب سے محبت ہے وہ بہت حسین بننا چاہتے ہیں اپنے رب کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں حسین ہم گرین آنکھوں یا فیئر کمپلیگژن سے نہیں ہوتے اللہ کی نظر میں حسین ہم حسین اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں تقوا کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اللہ کو ایسے خوبصورت عمل کرنے والے لوگ بہت خوبصورت لگتے ہیں والب المحسن اللہ ربنا جا منہم یا آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے بالکل ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تمبی کے بعد اللہ کی مقرر کی بھی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے بات یہاں کی جا رہی ہے حالت احرام میں شکار کی سورہ معدہ کے شروع میں مضمون آیا تھا وہاں سے اس کا سلسلہ جڑتا ہے فرمایا یا ائیو اللہ تخل تم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو شکار کی ممانعت ہے جیسا آپ کو بتایا تھا شروع میں بھی کہ جب انسان اللہ کی طرف فوکس کر لے احرام باندھ کر تو پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر حیجان نہ ہو ایکسائٹمنٹ نہ ہو اسی لیے حالت احرام میں لڑائی سے جھگڑے سے شوہر بیوی کے تعلق سے اور جو بھی کوئی سنسول گریٹفکیشن کی بات ہو ان سب چیزوں سے روک دیا گیا شکار میں بھی ایکسائٹمنٹ کی کیفیت ہوتی ہے نا انسان ایکسائٹ ہو جاتا ہے اور اربوں کو شکار سے بہت رغبت بھی تھی رغبت بھی تھی اور ان کی ضرورت بھی تھی شکار ان کی تفریح بھی تھا اور ان کی معاش کا ذریعہ بھی تھا اکنامک نیڈ بھی تھا اب ان کو آزمایا گیا کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو بس حالت احرام میں تم شکار نہ کرو وہ چیز جو انسان کو بہت پسند ہو اب اس پر پابندی لگا دی جائے تو ویسے بھی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے عام طور پہ چیزیں رکھی رہتی ہیں فریج کے اندر کیک وغیرہ کوئی نہیں کھاتا لیکن اگر ڈاکٹر پرہیز بتا دیں تو وہ کیک اتنا اٹریکٹو لگنے ہی لگتا ہے کہ کوئی حد نہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح پابندیاں لگا کر یقیناً آزماتا ہے آزمائش ہے اس کے اندر تو فرمایا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو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 اب یہاں بتایا کہ اگر کوئی احرام باندھ کر چلتا ہے اور اس کو وہ بحری سفر کرتا ہے سمندر کا سفر کر رہا ہے تو پھر ایسی حالت میں شکار کر سکتا ہے دیکھیں خشکی میں تو یہ ہے نا کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جائے گا اب بیچ سمندر کے اندر ہے تو کہاں سے کھانا ملے گا تو اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر سمندر میں اللہ تعالی نے اس بات کی اجازت دی کہ تم شکار کر سکتے ہو بطق اللہ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بس بچوں اللہ کی نا فرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا جا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الحرام قیام الناسی الْحَرَامَ شاہر الحرام اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا احادیث میں آتا ہے کہ جب خانے کعبہ گرا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو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 کسی کا ظاہری عمل دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر نیتوں کا حال دلوں کا حال تو رسول بھی نہیں جانتے یہی سبق ہمارے لیے ہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے مسلمانوں والے اعمال کر رہا ہے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے اس کے دل کے اندر گز گھس کے ضرورت نہیں کہ ہم اس کی نیت کو جانچنے کی کوشش کریں کہ کس درجے کا مسلمان ہے حساب لینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے خبیس واجب کا کثرت الخبیز پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں خواہ ناپاکی بہتا تمہیں کتنی اچھی لگے فتح اللہ یا بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی یعنی ناپاک امال اور پاک امال برابر نہیں ہو سکتے تو امال کی کمائی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے اور یہاں پر پیسے کا بھی ذکر ہو سکتا ہے دونوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک حرام درہم سے بچنا سو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے انسان حرام سے بچے یہ بہت بڑا جہاد ہے بجائے کہ بہت سارا وہ حرام سے کمائے اور پھر ڈھیروں ڈھیر صدقہ کرے اس لیے کہ حرام سے کما کر جب صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرتا اس لیے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے آگے ایک اور خطرناک ٹرینڈ سے متنوع کیا جا رہا ہے وہ ہے کثرت سے سوال پوچھنا اور سوال پوچھنے کو مشغلہ بنا لینا جہاں تک دیکھیے سوال پوچھنے کا تعلق ہے کوئی حرج نہیں علم کے لیے عمل کے لیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنا کنفیوژن دور اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے لازمی طور پر انسان سوال پوچھتا ہے اور جو انسان غور سے پڑھتا ہے غور سے سنتا ہے عمل کرنا چاہتا ہے اس کے دماغ میں یقیناً سوالات پیدا ہوں گے تو ہر طرح کے سوالات پر پابندی نہیں لگائی جا رہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سوالات کو فلٹر کر لیں فلٹر کریں کہ کیا عمل کے لیے پوچھ رہی ہوں کیا شریعت کا کوئی حکم سمجھنے کے لیے پوچھ رہی ہوں الحمد کنفیوژ دور کرنے کے لیے پوچھ رہی ہوں بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر صرف یا فلسفے کے طور پہ سوال آتا ہے دماغ میں اس کو انسان چھوڑ دے رہنے دے یا ائو لدین آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تس الشیا ان تبدیم تسمین قرآن ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب سوال پوچھا کرتے تھے مثلا ایک شخص نے بھرے مجمع میں پوچھا اللہ کے رسول سے کہ بتائیے کہ میرا اصلی باپ کون ہے ابھی کوئی سوال ہے جب ماں کو پتہ چلا ہوگا تو ماں نے کیسی شامت بلائی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال اور خام خواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے بال کی کھال نکالنا باس کا مزاج ہو جاتا ہے نا اور جب بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں تو سختی بھی بہت ہو جاتی ہے شریعت میں سورہ بقرہ میں ہم بنی اسرائیل کی ایک مثال سے اس بات کو سمجھ چکے ہیں حدیث میں آتا ہے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 اکثر وملا یا نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا نہ صاحبہ نہ وسیلہ اور نہ حام. مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی توہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اب یہاں پر کچھ نام آپ نے سنے یہ ان کے ہاں کچھ جانوروں کی کیٹیگریز تھیں جن کو کہ وہ اپنے معبودوں کے نام پر کھلا چھوڑ دیا کرتے تھے جیسے کہ اور بھی کچھ مذاہب میں رواج ہے کہ وہ چند جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ جہاں جائیں چریں چگیں اور کھائیں اور پییں نہ ان پر مال لادا جاتا ہے نہ ان سے کوئی کام لیا جاتا ہے اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی کچھ جانوروں کا ذکر آیا پڑا تھا نا ہدیہ یہ وہ جانور تھے جو خان کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہوتے تھے قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم ٹھہرایا کہا کہ ان کی عزت کرنا ان کو چھیڑنا مت کیا وہ جانور اپنی ذات سے محترم ہے اپنی ذات سے تو محترم نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے محترم ہوا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم ٹھہرایا اس لیے محترم ہو گیا جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ کا ہجر اسود کو انہوں نے جب بوسہ دیا تو کہا کہ اے ہجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول نے تجھ کو بوسا نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی نہ بوسا دیتا تو کیوں ہم جا کے چومتے ہجر اسوت کو کیا ہجر اسود کو ہم پوج رہے ہیں نازب اللہ کیا ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے وہ پتھر ہرگز نہیں ہم اس لیے چومتے ہیں اس کو جا کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اپنی ذات کی وجہ سے کوئی چیز محترم نہیں ہوتی اللہ کے حکم کی اس کے اندر اہمیت اور تقدیس ہوتی ہے تو کچھ کو تو اللہ نے محترم ٹھہرایا کچھ جانوروں کو لوگوں نے محترم ٹھہرا لیا جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے اب اس پر اللہ کی تنقید ہے اور اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے حالانکہ یہ بھی جانور ہیں بحیرہ اور صاحبہ اور قلائد اور حدی وہ بھی جانور ہیں تو فرق کس چیز کا ہے فرق اللہ کے حکم کا اور ان کی اپنی مرضی کا فرق ہے اور ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے کسی چیز کو خود سے مقدس کہہ دینا دراصل اللہ کے ساتھ برابری کرنا ہے اور یہی شرک ہے ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ہمیں دین ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو ہم اس پر رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قیاس کر لیں اس کے اوپر کہ چونکہ یہ بھی تو محترم ہے تو فلاں چیز بھی محترم ہے نہیں جس چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس وہی محترم ہے ہم اس پر قیاس کر کے اور چیزوں کو اسی طرح کا محترم وہی درجہ نہیں دے سکتے جب ان سے کہا جاتا ہے او اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں صحیح راستے کی ان کو خبر ہی نہ ہو تو باپ دادا کی تقلید سے منع نہیں ہے لیکن دو شرائط کے ساتھ مشروط ہے کنڈیشنل ہے تم کرو ضرور باپ دادا کی تقلید کرو اگر تمہارے باپ دادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے ضرور تم ان کی تقلید کرو سو بار کرو شوق سے کرو اگر تو وہ ہدایت پر تھے اور اگر ان کے پاس علم تھا ضرور کرو لیکن اگر وہ لا یا لمون تھے لا یا تدون تھے تو ان کی عزت کرو ان کے حق ادا کرو ان کی خدمت کرو دنیا کے کاموں میں ان کی اطاعت کرو لیکن دین کے معاملے میں تو پھر تم ہدایت اور علم والوں ہی کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اور اللہ کی بات مانو ہوتا یہ تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ باپ دادا کا احترام جہاں ہم کرتے ہیں جو کہ الحمدللہ خود ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے اس احترام کے ساتھ جہاں وفاداری شامل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تقدیس کا رنگ ہولی کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے تعظیم کرتے کرتے ہم ان کو مقدس بنا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان کی روایات ہیں وہ ہر چیز پر حاوی ہیں نہیں اصل چیز اللہ کا دین ہے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے اس لیے کہ اسی میں ہم دراصل اپنے آباؤ اجداد کا فائدہ بھلا کر رہے ہیں ہو سکتا کہ ایک کی سے وہ کوئی غلط کام شروع کر گئے ہوں اور ہم جو ہے اسی کام کو کنٹینیو کرتے رہے تو ہم تو اپنے باپ دادا کے لیے کوئی اجر کمانے کا باعث نہیں بن رہے بلکہ ہم تو ان کی مشکلات میں اور اللہ کے ہاں کی پکڑ میں مزید اضافہ کر رہے ہیں تو انسان ان چیزوں کو تو ضرور لے جو کہ باپ دادا اچھے کرتے تھے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے باپ داداوں کو ان کے یہاں کتنی مروت تھی رشتے داروں کا کتنا خیال تھا ان کے یہاں کتنا لحاظ تھا بڑوں کے آگے زبان کبھی نہیں کھولنا اپنی چیزوں کو شیئر کرنا دوسروں کے ساتھ آدھی روٹی بھی ہوگی تو اس میں سے بھی دوسروں کو کھلا دیں گے یہ جو اچھی چیزیں تھیں ہمارے آبا و اجداد ان کو تو ہم نے کاٹ کباڑ کی طرح باہر پھینک دیا اٹھا کر ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, نہیں زمانہ ہم نہیں اتنا شیئر کر سکتے. نیوکلیر فیملیز اور بس اس کے آگے کچھ نہیں اور جو باپ دادا کی غلطیاں تھیں خطائیں تھیں ان کو انٹیکس کی طرح زندگیوں میں سجا لیا کہ وہ مائوں کرتے تھے ہم کو تو کرنا ہی کرنا ہے وہ بڑے پیر کی نیاز دیتے تھے خاندانی رسم ہے کرنا ہی کرنا ہے نہیں یہاں جو چیز اچھی ہے وہ لے لو اور جسے جس اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ یا ائیو اللہ ددین آ منو الم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو لا غور کم من ودہ تم کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو ایک بہت اہم سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کی فکر کرو کسی اور کی گمراہی کو دیکھ کر اپنی گمراہی کے لیے دلیل مت بنا لو کہ اچھا ہاں یہ کام غلط تو ہے ہم نے پڑھ لیا ہمیں معلوم ہے یوں نہیں کرنا چاہیے لیکن سب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں نہیں قیامت کے دن یہ ایکسکیوز اللہ قبول نہیں کرے گا کہ سارا معاشرہ غلطی پر تھا لہٰذا تم بھی اس غلطی میں شامل ہو گئے نہیں علیہ کمن فسکم تم اپنے آپ کو سنبھالو دوسری چیز یہ کہ بآسفا لوگوں کی یہ ہابی اور پاس ٹائم ہو جاتا ہے صرف اوروں کے اعمال دیکھ کر ان پر کمنٹ کرنا وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے یا یہ کہ کس کو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے جیسے کہ ہمارے ہاں یہ بیشنگ ہے نا. ہر چیز کا الزام اٹھا کے, کے سر پہ رکھ دینا کہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں ایسے کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں خود جواب دیں گے تم خود بھی تو علم حاصل کرو منف سکم قیامت کے دن کھڑے ہو کر کوئی اگر یہ ایکسکیوز پیش کرے گا کہ اللہ اخبار میں اتنا بڑا آرٹیکل فلان چیز پر ملاؤں نے چھاپ دیا تھا تو ہم کیا کرتے یہ چیز فائدہ نہ دے گی جب ہر چیز کے لیے خود تم انفارمیشن حاصل کرتے ہو خود پتہ لگاتے ہو خود فکر کرتے ہو تو یہ لاپرواہی خالی دین کے لیے کیوں جب انسان کو جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ خود فکر کرتا ہے خود انفارمیشن جمع کرتا ہے سنی سنائی باتوں میں کبھی بھی نہیں آتا لیکن جس چیز کی طرف سے لاپرواہی ہوتی ہے کیئر ہوتا ہے اس چیز کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا روائی یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی بات سن لی اس کی بات سن لی دوسری ایکسٹریم کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, نہیں دوسروں کی اصلاح کی فکر بھاگ دور کوشش یہ سب کی ذمہ داری ہے عمر بال معروف نہیں انل منکر تو کرنا ہی ہے جو سچا ہے جو اپل سچائی کو پسند کرتا ہے ظاہر ہے وہ دوسرے کے لیے بھی سچائی کو پسند کرے گا پیغام تو پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے گا تو یہ تو کرنا ہے اوروں کی فکر کرنی ہے لیکن اگر وہ عمل پر نہیں آتے تو پھر ہم پر کوئی گرفت نہیں خود عمل نہ کیا اگر تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی تو اگر ہدایت تمہاری نزدیک قیمتی چیز ہے تو اس کے لیے خود سمجھ پیدا کرو اپنے رب سے دعا مانگو بہت خوبصورت دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ اللہ انسدا و تقا و اللہ سے مانگے اور انشاءاللہ اللہ اللہ راہیں کھولتا چلا جائے گا اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نساب شہادت مراد ہے گواہی witnesses. کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں پھر اگر شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں اور خواہ کوئی ہمارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ میں شمار ہوں گے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 یوم یجمع اللہ جس دن کہ اللہ جمع کرے گا رسولوں کو یہ حشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا حساب کتاب کی شروعات عام انسان سے نہیں رسولوں سے ہوگی پر یقول و ماضا تم ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا سب سے پہلے ان سے سوال جواب تاکہ سب یہ دیکھ لیں کہ آج کے دن کوئی حساب کتاب سے بری نہیں ہے, نہیں ہے. سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے قالوا لا علم لنا انتا وہ کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں اس قال اللہ اور جب اللہ تعالی فرمائے گا یا عیسا بنا مریم اے ایسا ابن مریم اذکر نعمتی علی کا یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی یعنی نبوت وہ اللہ علی دتی کا اور تیری والدہ پر اس ایت کا بے القدس جب میں نے تیری مدد کی پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام سے تو کل فی سفل ماہ تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اذ لم تو کل کتاب والحکمت بالتورات اور میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی وا اذ تخلق من الطين كحي اتطير باذن جب تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندی کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تو پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا اور جب میں نے نے ہی ان سے اور جب کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو بش اور گواہ رہو بھی اننا مسلمون کہ ہم مسلم ہیں عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنا کوئی الگ سے نام نہیں رکھا تھا وہی نام رکھا تھا جو ازل سے فرما برداروں کا چلا آ رہا تھا اور وہ تھا مسلم افقال الحواری مریم اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے تو عیسی علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ آسمان سے آپ سوچیں کہ پورا خان اترنا دسترخوان جنت کے کھانے رکھے ہوئے ہوں بہت بڑا مجزہ, بڑا کھلا معوزہ اور اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی قوم معا مانگتی ہے اور اس کے معوضا مانگنے پر وہ معوزا دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تو موضاء دراصل سمجھئے کہ فرقان بن کر آتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے قسمتوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں موجزے دیکھنے کے بعد یہ قوم تباہ اور برباد ہوئیں تو موجزوں کا نہ دکھانا دراصل اللہ کی طرف سے رحمت ہی ہوتا ہے اس لیے کہ موجزے کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تو یہی بات فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کنتم انہوں نے کہا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 میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی غرض احسانات یا دلا کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ سے افقال اللہ یا عیسب نہ مریم اے عیسیب نے مریم امی یا اللہ کیا تو لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو اب تصور تو کیجئے ذرا عیسی علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے بھرے محشر میں بھرے حشر کے میدان میں اور وہ لوگ جنہوں نے عیسی علیہ السلام کی خدائی کی بنیاد پر اپنی نجات کا دار و مدار رکھا تھا ان کی کیا کیفیت ہوگی جن پتوں پہ تھا تکیا وہی وہ پتے ہوا دینے لگے کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا دل کیسے دھڑک رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے عیسیٰ السلام کے اکاؤنٹیبلٹی اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم نے کہا تھا کہ تم کو تمہاری ماں کو خدا بنا لیا جائے کوالا عیسا علیہ السلام فرمائیں گے کا اللہ تو پاک ہے ماں لی ان اقول ما لئی لی بحق میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے حق نہ تھا کیا مایوسی ہوگی ان کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر زندگیاں اپنی تج دیتی ہیں نہ کھاتی ہیں اچھا نہ پیتی ہیں نہ پہنتی نہ اوڑھتی نہ شادی نہ بیا، عورتیں بھی اور مرد بھی خسرت دنیا والا آخرہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا دین اسلام دیا ہے کیوں اس کو چھوڑ کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالتے ہیں نہ دنیا ہی ہاتھ آتی ہے اور نہ آخرت میں اچھا انجام ہاتھ آیا ان کن تو فقط علمتا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی ضرور آپ کے علم میں ہوتی آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے یا خدا کا حصہ ہوتے یا بیٹا ہوتے تو وہ جانتے نا کہ اللہ کے دل میں کیا ہے صاف انکار کر دیں گے میں نے نہیں کہا تھا خود سے انہوں نے گھڑ لی سب باتیں ان نکانتا الام الغوب آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں ما کل تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا ان سے اللہ ما امرتنی تنی بھی سوائے اس کے جو اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ تھا رب و ربکم کہ تم اللہ کی عبادت کرو وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو اب آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں ان تو ان نہ اب اگر آپ ان کو سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اللہ کے بندے کہہ کر اللہ کی خلاقی کا حوالہ دیا اللہ کی شان غفاری کو جوش دلایا ہے یہاں پر اللہ کی شان رحمت کو پکارا کہ اللہ تو عذاب دے گا یہ تو تیرے بندے ہیں جیسے کسی ماں سے کہا جائے کہ یہ آ گیا سزا دے لو تمہارا ہی تو بچہ ہے تو ان تو تخلیق دیا ہے اس کو تو کیسی ماں کے دل میں نرمی آئے گی ان توڑب ہوں فننا ہم عبادت و ان اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے فن کا انت العزیز الحکیم تو تو غالب اور دانا ہے کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے ان کی خطاؤں کے باوجود تو کمزوری یا مجبوری یا کسی دباؤ کی وجہ سے تو ایسا نہیں کرے گا اللہ تو تو پوری قدرت رکھتا ہے کہ تو ان کو سزا دے لیکن اگر تو معاف فرما دے تو یہ تیرا اختیار ابن کثیر میں روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور پوری رات آپ نماز میں بس یہ ایک آیت پڑھتے رہے میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے اللہ کی شان رحمت کو ترغیب دیتے رہے کال اللہ یوم فاسقین اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے نہ ہاں ہے نہ نہ ہے بس سچائی کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ سچ بات کرنا نجات بس اسی پہ ہوگی کوئی ضروری نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی شفات کرے تو اللہ ضرور ہی بخش دے کوئی ضروری نہیں کرائٹیرین کیا ہے وہاں پر میار کیا ہے صادقین صدقہم سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردو عن ذالک الفوز العظیم ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے اور یہی بڑی کامیابی ہے اللہم ربنا مربن منہم دعا کریں اللہ تعالی میں سچوں میں شامل کر دے حدیث میں آتا ہے سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے سماواتی ولد و مافی ہند ولی شی قدیر زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے